جو العبادات کی احادیث پر مشتمل ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے چودھویں کتاب وہ ہے جس میں اللہ کے ذکر دعاؤں اور استغفار کے بارے میں احادیث لائی گئی ہیں اور اس چودویں کتاب میں کئی ایک فصلے ہیں ان میں سے دوسری فصل وہ ہے جس کا تعلق دعاؤں سے ہے اور اس دوسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے نواں باب ہے باب ادعاودا نزل منزلا کہ جب کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے دوران سفر کسی جگہ رکے تو وہاں پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر نو سو باسٹھ نائن سکس اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام مسلم ہیں ان بن بنت حکیم السلمیہ روایت ہے جناب خولہ بنت حکیم سلمیہ سے اور یہ جناب عثمان بن مدون کی وائف تھیں اللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سنا جب کہ آپ فرما رہے تھے ادا نزل عہد کو منزل جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے جب تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے یعنی کہ یہ سفر کی بات ہو رہی ہے کہ دوران سفر آپ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں کسی جگہ رکتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے فل اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کہے آؤد بکلیمات من تام ما خلق فعنحو لا درحو شعی الحطا یر تاہل من ہو کیونکہ اس شخص کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے وہاں سے کوچ کر جائے اور وہاں سے سفر کا دوبارہ آغاز کرے یہ یعنی کہ جب تک اس جگہ رہے گا جہاں پہ وہ رکا اور یہ دعا پڑی وہاں پہ اسے کوئی بھی مخلوق کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے کتنی قوت ہے اور افسوس یہ ہے کہ یہ اذکار جس قدر ہمارے لیے مفید ہیں اسی قدر ہم ان کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کہ احادیث سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ یہ اذکار جہاں ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے مفید ہیں وہاں دنیا کے لحاظ سے بھی مفید ہیں اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کی برکت سے جب تک آپ وہاں پہ رہیں گے آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی درندہ اور نہ ہی کوئی کیڑا مکوڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا مفہوم کیا ہے تو اعوذ بھی کلیمات اللہ تام میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں کامل سے کیا مراد یعنی کہ جن میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے انسان جتنا بھی اچھا کلام بنا لے اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ وہی کلام آپ کو دو دن کے بعد دیا جائے آپ کو خود اس میں کئی کمزوریاں محسوس ہوں گی آپ کہیں گے اس کی جگہ پہ وہ لفظ ہوتا تو بہتر تھا اس حرف کی جگہ کو اور عرف ہوتا تو بہتر تھا اور اگر آپ اس میں کوئی غلطی نہ نکال سکیں کسی اور کو دیں وہ آپ کی کئی غلطیاں نکال دے گا اگر غلطیاں نہ بھی نکال سکیں تو وہ کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی جگہ پہ فلان لفظ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا لیکن اللہ کے کلام میں کوئی نقص کوئی عیب کوئی کمزوری نہیں ہے اس لیے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کے پاک اور مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں ایک تو پتہ چلا کہ پناہ مانگنا یہ عبادت ہے پناہ مانگنا کیا ہے عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت ہے تو ہر عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے تو جب بھی کسی مصیبت سے کسی دشمن سے کسی شر سے پناہ مانگنی ہو تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگے وہ آپ کو پناہ بھی دے گا آپ کی مدد بھی کرے گا آپ کو اس برائی اور شر سے بچائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا پناہ مانگنا عبادت قرار پائے گا جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر قبر والے سے پناہ مانگنا کیا ہوا شرک ہوا جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے برائی سے بچنے کے لیے دشمن سے بچنے کے لیے کسی درندے سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا کیا ہوگا شرک ہوگا جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ پناہ مانگنا عبادت ہے تو علے بیت میں سے کسی ایک سے پناہ مانگنا جناب علی سے پناہ مانگنا جناب فاطمہ سے پناہ مانگنا جناب حسن و حسین سے پناہ مانگنا بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کیا ہوگا شرک, شرک, شرک ہوگا لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی زندہ انسان سے پناہ مانگ سکتے ہیں اس کی پناہ لے سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کسی بھی زندہ انسان سے جو موجود ہے زندہ ہے موجود ہے اس سے آپ پناہ لے سکتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ نے انسان کو پناہ دینے کی طاقت بخشی ہے جناب بب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ میں داخل ہوئے ایک مکہ کے سردار کی پناہ میں جناب صدیق مکہ والوں کا ظلم و ستم دیکھ کر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اس نے کہا بھی کیوں جا رہے ہو کہا مکہ والے بہت تنگ کرتے ہیں تو کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں آئیے تو جناب صدیق نے ان کی پناہ کو قبول کیا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک ہو گیا بلکہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ زندہ انسان جو پناہ دے سکتا ہے کسی معاملے میں اس سے پناہ لینا شرک نہیں ہے لیکن جب آپ کسی قبر والے سے پناہ لیتے ہیں اس سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت غیبانہ طور پہ میری پکار سنتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت چیخ رہا ہوں میں ڈرا ہوا ہوں میں سہما ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری پکار سن لے میری دعا قبول کر لے تو میری مدد کرے گا مجھے دشمن سے بچائے گا مجھے شر سے برائی سے بچائے گا تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے جب آپ قبر والے سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود مر جانے کے باوجود فوت ہو جانے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں وہ میں جب پناہ مانگوں گا تو میری پکار کو سنے گا اور پھر میری مدد کرے گا تو آپ قبر والے کو فو شدہ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے لیکن زندہ لوگوں سے پناہ لینا یہ جرم نہیں ہے اللہ کے نیک بندے بھی پناہ لیتے رہے ہیں لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ کبھی کسی اللہ کے نیک بندے نے کسی نبی نے کسی جناب صدیق جیسے انسان نے کسی قبر والے کی پناہ لی ہو یا پناہ مانگی ہو تو بہرحال پتہ چل گیا استعادہ کیا ہے یہ عبادت ہے اور تلاوت کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں اعدب بلّہ من شیخان الرجیم کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کو تلاوت سے روکنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کی توجہ تلاوت سے ہٹ جائے وہ آپ کا ذہن دائیں بائیں لے کر جائے گا اس لیے تلاوت سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اعود بلّہ من شیخان الرجیم تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے کلیمات اللہ تاماتی من شر ما خلق پنا کس کی لیے گئی ہے اللہ تعالی. اللہ تعالی کے کلام کی کلام. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا درست نہیں ہے تو پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے کس سے لی جا رہی ہے اللہ, اللہ سے یا اللہ کی کسی صف سے تو کلام کرنا اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو پتا چلا قرآن حکیم اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اس زمانے میں مسلمانوں نے یونانیوں کے علوم کا عربی میں ترجمہ کیا جب یونانی علوم آئے تو وہ اپنا فساد بھی لے کر آئے اپنی خرابیاں بھی لے کر آئے ان خرابیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے کئی عقائد میں فرق آیا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے کئی ایک نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی مخلوق ہے حتیٰ کہ عقیدہ بادشاہ وقت نے اپنا لیا اور کئی علماء بادشاہ کے ساتھ مل گئے اور اب مطالبہ کیا گیا باقی لوگوں سے کہ وہ بھی یہی عقیدہ اپنائیں لیکن امام احمد اور دیگر کئی ایما کے نے یہ غلط عقیدہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے امام احمد بنحمبل کو کوڑے مارے گئے جیل میں بند کر دیا گیا سزائیں دی گئیں اور ایک بادشاہ نے نہیں دو تین بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں امام احمد بن حنبل پہ یہ ظلم کیا ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے اتنی سزائیں برداشت کرنے کے باوجود اتنے کوڑے برداشت کرنے کے باوجود اس عقیدے کو ترک نہیں کیا جو درست عقیدہ تھا جو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ تھا اور وہ یہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت سے پناہ مانگنا یہ جائز ہے اور ایسی قسم کا معاملہ ہے آپ اللہ کی قسم اٹھائیں گے اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھائیں گے مخلوق کی قسم اٹھانا ممنوع ہے پاک و ہند میں عام طور پہ لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں قرآن کریم کے اور ہوتے ہیں قرآن کریم کی جلد ہوتی ہے قرآن کریم کی سیاہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی قسم اٹھانا مخلوق کی قسم اٹھانا ہے اور یہ ناجائز ہے اگر قرآن کی قسم اٹھانے سے مراد قرآن میں اللہ کا کلام جو ہے وہ مراد ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر بالکل جائز ہے لیکن اگر آپ اللہ کے کلام کی قسم اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے پاک و ہند میں کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو تو اس میں یہ مسئلہ ہے بہت بڑا کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کی توجہ قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے قرآن کے اوراق کی طرف جاتی ہے قرآن کی جلد کی طرف جاتی ہے قرآن کے صفحات کی طرف جاتی ہے قرآن کی سی کی طرف جاتی ہے اس بک کی طرف جاتی ہے بک میں موجود اللہ کے کلام کی طرف نہیں جاتی تو برآ اللہ کا کلام کیا ہے اللہ کی صرف. اللہ کی صف... صفات میں سے ایک صفت ہے تو اود بھی کلیمات اللہ آتی میں اللہ کے کامل کلمات الفاظ اور کلام کی پناہ میں آتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کا خالق اللہ ہے یعنی کہ درندے ان کا خالق اللہ ہے انسانوں کا خالق اللہ ہے جنوں کا خالق اللہ ہے سانپوں کا خالق اللہ ہے شیروں کا خالق اللہ ہے تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ آتا ہوں کیونکہ اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ اللہ ہی ان سے بچا سکتا ہے اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موت اور اس قسم کے دیگر عقل پرس گمراہ فرقے ان کے عقائد میں سے عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے کس کا اللہ تعالی خالق ہے خیر کا ان یعنی کے وہ سمجھتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے ظلم کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے بدکاری کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے جب کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ شر کا خالق بھی اللہ اور خیر کا خالق بھی اللہ اور جس کو ہم شر کہتے ہیں وہ شر میرے لحاظ سے ہے آپ کے لحاظ سے اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز شر نہیں ہے ایک چیز ایک انسان کے لحاظ سے شر ہوتی ہے دوسرے کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے آج ایک آدمی مثال کے طور پہ وزیراعظم ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ اس کے لحاظ سے شر ہے اس کے گھر والوں کے لحاظ سے شر ہے لیکن جو اس کی جگہ پہ وزیراعظم بنے گا اس کے لیے کیا ہوا اس کا فوت ہونا اس کے لیے کیا بنا خیر کا باعث بنا تو اللہ رب العزت کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ شر نہیں ہے ہمارے لحاظ سے شر ہے تو اللہ تعالی خیر کا بھی خالق شر کا بھی خالق اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ظلم کو پیدا نہیں کر سکتا یہ کیسے ممکن ہے اللہ بدکاری کو پیدا کرے تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ بلان چیزوں کا خالق کوئی اور ہے تو انسان کے اعمال کا خالق کون ہے پھر اللہ, اللہ تعالی و خلقکم خالق و اللہ تعالی انسانوں کا بھی خالق اور ان کے اعمال کا بھی خالق ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا خالق کون ہے اللہ تعالی اور موتضلا اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے باچ رہے ہیں یعنی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے ظلم پیدا کیا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا یہ کہا جائے کہ اللہ نے بدکاری کو پیدا کیا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کہا جائے کہ اللہ نے کو پیدا کیا ہے ان کی توجہ ادھر رہی اور دوسری جانب کو انہوں نے بلا دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے تو پھر کون خالق ہے کہتے ہیں ان یہ انسان خالق ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان خالق تو خالق تو پھر کئی ایک ہو گئے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے بغیر ظلم پیدا ہو گیا اللہ کی مرضی کے بغیر بدکاری پیدا ہو گئی اللہ کی مرضی کے بغیر سارا شر پیدا ہو گیا تو آپ کا یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے تو اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ تعالی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں, نہیں ہے تو آؤز من اللہ ما خلق میں اللہ کے کامل الفاظ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو یہ الفاظ کہے گا اس کو ملے گا کیا فرمایا فَإنَّهُ لَا اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے سکے گی حتا یر تاہل من ہو یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اس مقام سے کوچ کر جائے وہاں سے چلا جائے اور اسی دعا کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے دو ہزار سات سو نو ٹو سیون زیرو نائن اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں کہ جناب ابو رحرا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علی السط اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آرام نہیں کر سکا نیند پوری نہیں کر سکا کیوں بچھو ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تھا کب گزشتہ رات تو آپ نے کہا کہ اگر تم شام کے موقع پہ جب شام ہوئی یہ الفاظ کہہ لیتے اود بکلم تامات منشرما خلق تو یہ بچھو تمہیں نقصان نہ دے, دے پاتا تو جب آپ کسی جگہ پہ جائیں رکیں وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھیں اور شام کے ازکار میں بھی یہ دعا شامل ہے تو اس موقع پہ بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اب ہم آتے ہیں باب نمبر دس کی طرف باب ادعا این دل کر بھی پریشانی کے موقع پہ مصیبت کے موقع پہ دعا کرنا یہ کہ جب پریشانیاں آئیں آپ غمگین ہوں پریشان ہوں دکھی ہوں ٹینشنیں ہوں تب کون سی دعا پڑھنی چاہیے حدیث نمبر نو سو تریسٹھ اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری, النار بخاری النار کا اور, بخاری اور امام وسلم کا انبن عباسن رضی اللہ علوما روایت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خول وند کربی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کب ان دل کربی پریشانی کے موقع پہ کیا کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی رب الردی و رب العرش کریم یہ الفاظ ان کا ترجمہ اور مفہوم ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے آپ غور کریں یہ سارے الفاظ اللہ کی توحید پہ مشتمل ہے اللہ تعالی کی ہم دو صنا پہ مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ مشتمل ہیں اور پڑھنے کب ہیں جب آپ پریشان ہیں یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یعنی دور فرما بس یہ الفاظ پڑھتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس پریشانی میں ہے اور اس موقع پہ میرے میرے لیے الفاظ کیوں کہہ رہا ہے آپ علیہ اسلام کو دیکھ لیں مشرق کے پیٹ میں کیا انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے مشرق کے پیڑ سے نکال بس یہ کہتے رہے لا الہ الا انت کا انی الظالمین اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں یہ الفاظ بار بار کہتے رہے اور اللہ نے ان کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دی بلکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کا یہ فرمان ترندی شری میں موجود ہے کہ جو انسان وہ دعا پڑھے جو مچھلی والے پیغمبر نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا دعا حالانکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے یہ دے اس میں بس یہ ہے کہ اللہ کی تصویر بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اور اس بات کے قرار کریں کہ میں نے کمیاں کتائیاں کی ہیں میں نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے تو اللہ رب العزت چونکہ دلوں کی نیت کو اور ہماری مراد کو جانتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حاجت کو پورا فرمائیں گے یہاں پہ بھی یہی صورتحال حال ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں العظیم وہ عظمتوں والا ہے الحلیم بردبار ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے عظیم عرش کا رب ہے خود بھی عظیم اس کا عرش بھی عظیم لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معمودے پر نہیں رب السماوات و رب الردی آسمانوں کا رب زمین کا رب ورب رب کریم اور شاندار عرش کا رب اب یہ تھا ترجمہ اب ذرا ان الفاظ کے مفہوم پہ غور و فکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ کا جب بھی ترجمہ کرتا ہوں تو لفظ کیا لے کر لاتا ہوں برحق اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برحق تو یہ کس کا معنی برحق تو گزارش یہ ہے کہ لا اس کو دو لفظوں کی ضرورت ہے اس کو کتنے لفظوں کی ضرورت ہے دو, دو. ایک موجود ہے الہ اور ایک اور لفظ ہے جو موجود نہیں ہے لیکن جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور لفظ ہونا ضروری ہے وہ ہوگا تو یہ ایک یعنی ایک پورا کلام ہوگا پورا جملہ ہوگا ورنہ یہ ناقص جملہ قرار پائے گا تو وہ پھر وہ لفظ کیا ہے پھر وہ ہے حق, حق یعنی کہ لا الہ حق کن اللہ اور اس کی تائید اللہ رب العزت کو اس فرمان سے ہوتی ہے کہ اللّہ هو الحق وہ اللہ مدون ہل باطل کہ اللہ کلبا جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ واضح کر دی ہے تو اب لا الہ الا اللہ اللہ قلعہ کوئی مبود بر حق نہیں اور اسی لیے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ اسی کا مانا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جب آپ اس انداز سے ترجمہ کریں گے تو یہ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور اس سے وہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا جو کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر براہ کے نہ کہیں ہم اور ہم کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو معبود تو بہت ہیں مگر ہندوؤں کی گائیں کتنی زیادہ ہیں اور سب کیا ہے معبود ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے اس کے علاوہ مورتوں کی عبادت کی جاتی ہے مورتیاں بھی معبود ہیں عیسائی عیسائی کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی معبود ہیں اور کئی لوگ آل بیت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی معبود ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کا حقدار نہیں ہے عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے باقی معبود تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود برحق نہیں العظیم الحلیم <خصف> <قلع>. <więcej> یہ بھی اللہ کا نام الحلیم بھی اللہ کا نام تو العظیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے عظمتوں والے ہیں اللہ کی عظمت کیا ہے اللہ کی عظمت یعنی کہ عظمت کے عظمت پہ مشتمل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں کامل قدرت والا کون اللہ تعالیٰ کامل علم والا کون اللہ تعالیٰ کامل کبریائی والا کون اللہ رب العزت تو یہ سارے اوصاف جو عظمت پہ دلال کرتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں جب ہم نے اللہ کو عظیم مان لیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب اللہ کی طرف سے آڈر آئے تو اس کو توجہ دیں کیونکہ آرڈر کس کا ہے اللہ عظیم کا آڈر ہے کس کا آڈر ہے اللہ عظیم کا آڈر ہے جب اللہ کسی سے روک دیں تو پیچھے ہٹ جائیں قریب جانے سے بھی بچیں کیوں کس نے روکا ہے اللہ عظیم نے روکا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ عظیم ہے مجھے سزا دینے پہ قادر مجھے پکڑ لینے پہ قادر میں اس سے بھاگ نہیں سکتا تو جب یہ صورتحال حال ہے تو پھر ڈر کر رہنا چاہیے دنیا میں ہمارے محلے میں کوئی بدماش رہتا ہو تو ہم اس سے بس کر رہتے ہیں جبکہ ہماری طرح ان کا انسان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتیں دینے والے بھی اور اس کی نافرمانی کریں تو سزا دینے پر قادر بھی تو پھر اللہ سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور عظیم ماننے کا مطلب یہ بھی ہوگا اللہ کے کسی کام پہ کسی آرڈر پہ اعتراض نہیں کرنا اعتراض نہیں, نہیں کرنا یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ نماز پڑھتے نہیں توحید پہ آتے نہیں پھر بھی اللہ پہ اعتراض ابھی چند دن پہلے میں ایک سفر سے واپس آیا تو اس کے بعد میں ٹیکسی پہ بیٹھا تو وہ صاحب مجھے کہتے کہ آپ نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو آپ مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیں میں نے کہا جی کیا سوال ہے کہنے لگے کہ میں دو گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں سواری کے انتظار میں کوئی سواری نہیں آئی اب میں مایوس ہو کے گاڑی کے اندر سونے لگا تھا تو اب آپ آ تو یہ کیا ہوا یعنی کہ وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے نام لیا اس نے اللہ تعالی کا تو میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ پہ اعتراض نہیں کیا جاتا اپنی کمیوں کتاوں کی طرف دیکھا جاتا ہے آپ صحابہ کے کی طرف دیکھیں رضوان اللہ علی اجمعین زندگیاں وقف کر دیں اللہ کے لیے بیٹے قربان کروا دیے مال قربان کر دیا وطن چھوڑ دیا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہی رہتے تھے اگر کبھی ان کو گوشت مل گیا سال کے بعد تو نبی علی سات اسلام کیا کہتے ہیں جناب وبکر سے جناب عمر سے تینوں کو بھوک لگی تھی تینوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو نبی علی السات و بکر کو جامع عمر کو لے کے کہ صحابی کے باغ میں چلے گئے صحابی بہت خوش ہوئے تازہ کھجوریں کھلائیں اور گوشت پیش کیا پانی دیا بس اتنا کچھ اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ملا اور صورتحال کیا ہے کہ نبی علی عسّات اسلام کہہ رہے ہیں سم علاۃۃۃۃۃۃۃ اللہ مدن علائی ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ سے ڈر اور آج ہم یعنی کہ اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرنے کے باوجود داڑیاں موڑنے کے باوجود شلواریں ٹکنوں سے نیچے رکھنے کے باوجود سود کا کاروبار کرنے کے باوجود اللہ سے شکوے یہ عجیب بات ہے تو اللہ عظیم ہے اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اللہ عظیم ہیں اس چیز کی بھی تعظیم کرنا ہوگی جس کو اللہ نے عظمت دے دی مثال کے طور پہ ہمارے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے تو آپ کی عظمت کو ماننا ہوگا اللہ نے رمضان کے مہینے کو دیگر مہینوں کے اوپر عظمت دی ہے تو اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہوگا اللہ نے مکہ کو دیگر شہروں پہ عظمت دی ہے تو اس کے احترام اور تقدس کا خیال رکھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے العدیم عظمتوں والے ہیں الحلیم اللہ تعالیٰ بردبار ہیں اللہ کی بردباری کی ایک مثال کہ کافر خصوصا موجودہ زمانے میں سرعام کفر کر رہے ہیں سر عام شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی توہین کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر بھی ان کو فوری طور پہ نہیں پکڑتے مولت دیتے ہیں موقع دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا بردباری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں واقع اللہ الناسا بے دل مات کا علیحہ مندا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس زمین پہ کوئی زندہ باقی نہ بچے ولا کہ یو اخر مصمبہ لیکن اللہ تعالی ان کو مہلت دیتا ہے ان کو موقع دیتا ہے اس کے بعد کیا لا الہ الا اللہ دوسری بار پھر آیا لا الہ الا اللہ پریشانی کے موقع پہ یہ نہیں کہا گیا کہ قبر والوں سے رجوع کرو یہ نہیں گیا کہا گیا کہ فوج سدگان کو پکارو کیا کہا گیا توحید لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ عرش عظیم کا رب ہے پہلے اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں عظیم ہوں پہلے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اسے پتا چلا کہ اللہ خود عظیم ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی عرش عظیم کا رب ہے عرش کیا ہے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کی سب سے بڑی سب سے بڑی مخلوق کتنی بڑی مخلوق تھوڑی سی بات بتاؤں گا اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہو سکے گا ورنہ ہم کہاں ارض کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں زمین کتنی وسیع ہے کیا انسان نے جس کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے کیا زمین کا کوئی کنارہ تلاش کر لیا ہے آسمان کا کوئی کنارہ تلاش کر لی ہے یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں ابھی تک اپنی زمین کا کنارہ تلاش نہیں کر سکے آسمان کا کنارہ تلاش نہیں کر سکے اور دعویٰ ان کا کیا ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے دعویٰ کیا ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے یہ دعویٰ ہی ہے ورنہ وہ بھی سائنسدان ہی ہیں جو اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اس کو غلط قرار دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پہ ہے اور اپنی زمین کے کناروں کو تلاش نہیں کر سکا آسمان کے نیچے آسمان کی کناروں کو تلاش کر سکا اس سے اندازہ کریں زمین کتنی وسیع ہے اور آسمان کتنا وسیع ہے زمین کی اتنی وسعت کے باوجود آسمان کے اتنے وسیع ہونے کے باوجود یہ دونوں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی کرسی کیا ہے اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع یا کرسی اس سماواتی و اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے یہ کرسی جو اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین سے زیادہ وسیع یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ کرسی عرض کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں عرش کتنی عظیم مخلوق ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلم احادیث میں بھی ارش عظیم کا رب ارش عظیم کا رب اللہ کیوں کہتے ہیں میں عرش کا رب ہوں آخر کوئی بڑی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں عرش کا رب ہوں سب سے بڑی مخلوق جی تو ارش سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے اونچی مخلوق بھی یہی ہے یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ارش کے نیچے ہیں اور آخری مخلوق جو اوپر کی طرف ہے وہ کیا ہے ارش ہے اور ارش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں اس کے برعکس عرش اللہ کا محتاج ہے عرش اپنی وجود کے لیے اپنے یعنی کہ قائم رہنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی وعدے کر دوں کہ تعویل کرنے والوں نے جگہ بجگہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ بھی تعویل کی گئی ہے ہمارے اردو کے مفسرین نے کی ہے عربی مفسرین نے بھی کی ہے اور اردو تفاطر میں بھی یہ تعویل موجود ہے کیا جی سے مراد کیا ہے جی سے مراد کو خاص مخلوق نہیں ہے سے مراد ہے اللہ کی سلطنت اللہ کی بادشاہت اللہ کا اقتدار میں نے تھوڑی دیر پہلے مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر دیکھی ایک دو مقام پہ اور مجھے لگا کہ وہ بھی اسی تعویل کا شکار ہیں دیگر مفسرین کو میں چیک نہیں کر سکا ورنہ میں نام لے کر بتاتا کہ انہوں نے بھی یہ تعویل کی ہے یعنی کہ میرے ذہن میں کئی مفسرین ہیں جو ایسی تعویلیں کرتے ہیں لیکن آج درس سے پہلے دوبارہ چیک کر لینا مناسب تھا تو بہرحال یہ تعویل کی گئی ہے تو ارش کی تعویل کیا کی گئی ہے سلطنت بادشاہت اقتدار تو انسان ان سے پوچھے کہ آپ کہاں کہاں تعویلیں کریں گے سور حاقہ میں کیا کریں گے جب اللہ کہتے ہیں وہ یہ ملو ارشا ربی کا فوق ہم قیامت کے روز اللہ کے عرص کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے تو کیا آپ تعویل کریں گے قیامت کے روز اللہ کے اقتدار کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو کیوں شوق ہے تعویل کا تو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے رب ہیں ان کے عرش کو پیدا کرنے والے بھی اللہ اس کے مالک بھی اللہ اور اس کو قم و دم رکھنے والے بھی اللہ لا اللہ رب و رب الارض اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی رب ہیں اور زمین کے بھی رب ہے آسمانوں کے بھی رب زمین اور آسمان کتنے ہیں سات آسمان بھی اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے آسمان قائم و دائم ہے کوئی ستون نہیں کوئی اس میں شگاف نہیں کوئی اس میں سوراخ نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت انسان سے مدد مانگی گئی ہو کہ آسمان میں فلاں جگہ پہ سوراخ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اپنے سہدان اور انجینئر بھیجیں ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ آسمان و زمین کا وجود ان کا برقرار رہنا اللہ کی عظمت کی اللہ کی قدرت کی اللہ کے علم کی بہت بڑی نشانی ہے تو اللہ کے رب کوئی معبود بلک نہیں اللہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ورب العرش ال دوبارہ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ شاندار عرش کے رب ہیں آپ دیکھیں اسی ایک دعا میں دو مرتبہ عرش کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور کہا اللہ کا تعارف کیا کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے تو یہ دعا پریشانی کے موقع پہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آتی ہیں جو آپ نے پریشانی کے موقع پہ پڑھنے کے لیے سکھائی ہیں مثال کے طور پہ اللہ اللہ ربی لا و بھی شع اس میں بھی توحید ہے اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کو وہاں رب بھی مانا گیا توحید الحیت اولو... کا بھی تذکرہ ہو گیا توحید ربوبیت کا بھی ہو گیا اور اگر اللہ اللہ کی طرف دیکھ رہی تو توحید اسماؤ صفات بھی آ گئی. توحید کی تینوں اقسام آ اور یہاں پہ بھی یہی صورت ہے جو ابھی دعا پڑھ کے ہم اٹھے ہیں اس میں توحید عبادت بھی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مبودے پر حق نہیں یعنی کہ اللہ کو عبادت میں اقرار دینا یہ کیا ہو گیا توحید عبادت توحید الوہیت اور جب آپ کہتے ہیں العدیم الحلیم تو یہ کیا توحید اسماؤ صفات یعنی کہ اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننا اور ان میں کسی اور کو شریک نہ کرنا اور جب آپ کہتے ہیں کہ رب الرشیم رب الدرشل کریم رب عثماواتی تو رب رب یہ توحیدر وبیت ہو گئی ہے. اتنی وعدے توحید موجود ہونے کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کس قدر شرک میں مبتلا ہیں ابھی کل ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا جس کا تعلق ہے اس دربار سے جس کو کہتے ہیں اجمیر پیر اجمیر اجمیر تو اس میں اس کا جو مجاور ہے جو شرکیہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس نے کوئی صرف چھوڑا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہانی کیا کرتے تھے کہ ہم جی ان سے مانگتے نہیں ہیں ان سے کہتے ہیں اللہ سے لے کر دیں حالانکہ فوت شدہ کو پکارنا یہ خود عبادت ہے چاہے آپ براہ راست اس سے مانگ رہے ہوں یا آپ اس سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ سے لے کر دیں اگر آپ کسی قبر والے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ قبر والے کو آپ پکار رہے ہیں نا یہ دعا کر رہے ہیں قبر والے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے لے کر دو تو یہ بھی شرک ہے لیکن وہ جو ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے دلوں کی نیت کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کو جس نے مجھے لندن سے پیغام بھیجا ہے اس کی یہ طلب ہے وہ اس کی یہ درخواست ہے اس کی درخواست بھی پوری فرمائیں اس کو شفا دیں اس کو اس کی حاجت پوری کریں اس کی اس کے آئی ہے اس کو دور کریں صاف صاف کہہ رہے اس سے کہیں زیادہ الفاظ ہیں اس کلب میں اب باب نمبر گیارہ باب تعاوت منل آجزی ولجبنی ول بخلی وغیرہ رہا اطاوت پناہ مانگنا کیسے بچنے کے لیے منل آجزی کیسے بے بسی بے چارگی ولکسل اور سستی ولجنی بزدلی ولحرم اور بڑھاپا یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے کس سے بچنے کے لیے بے بسی, بے بسی، سستی بھزدلی اور انتہائی درجے کا بڑھاپا جس میں انسان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے حدیث نمبر نو سو چونسٹھ نائن سکس فور کاف اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے دو امام ہیں امام بخاری, امام بخاری اور امام مسلم عنہ قال اللّہ انس بن مالک رضی سے سرویت ہے وہ کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ من العجز والکسل اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من العاجی بے بسی سے بچنے کے لیے والکسل و سستی سے بچنے کے لیے دونوں میں فرق کیا ہے سستی کیا ہے کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی دل نہیں کر رہا بیٹھے ہوئی ہیں دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں نہ نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے اور نہ بچوں کے لیے کمانے کو دل چاہ رہا ہے یہ کیا یہ سستی ہے یہ وہی سستی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ویدا قام وسلات کام و کسالا کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو تو جس کا دل نہیں کرتا اس کی نماز میں توجہ کیا ہوگی اسے نماز میں لطف کیا آئے گا اسے نماز میں مزہ کیا, کیا آئے گا اسی لیے نبی علی سعۃ اسلام نے جناب محاد بن جبل کو یہ دعا سکھائی تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد کہا کریں اللہ معنی اللہ دکری کا وہ کا وہ اس نے بات یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین انداز میں عبادت کر سکوں تو عبادت کی توفیق دینے والا بھی کون اللہ لیکن اللہ سے مدد تو مانگیے ازم تو کی دیئے کوشش تو کی دیئے اذان سن کے گھر سے نکریے اور اللہ سے مدد مانگی صرف یہ کہہ دینا کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں نوادی بن جاؤں اور اذان سن کے گھر میں بیٹھے رہنا یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے متراد مترادف ہے تو عز کیا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کام کریں ہمت بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں آپ سے آپ سے کام ہوتا نہیں تو دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ میں لاجدی ولکس اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی سے بچنے کے لیے اور سستی سے بچنے کے لیے ولجب اور بزری سے بچنے کے لیے مسلمان کو کیا ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے اس میں شجاعت ہونی چاہیے کافروں کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے ولحرم اور انتہائی درجے کے بڑھاپے سے بچنے کے لیے وہ بڑھاپا جس میں انسان دوسروں کا محتاج بن کر رہ جائے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے لوگ اس کو بوجھ سمجھیں آپ کا آپشاب شلوار میں نکل جائے پخانہ نکل جائے تو یہ تو زندگی ایسی ہے کہ صرف مانگنی چاہیے تو آپ نہ مانگا کرتے تھے ان چاروں چیزوں سے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کہتے تھے واؤ دبی کا من بال قبری اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے کیا پتہ چلا قبر کا عذاب بر حق ہے یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوگا اللہ مجھے اور آپ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں وہ ادوبی کمن فتن تلمہ و المات اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے بچنے کے لیے اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے موت کا فتنہ کیا ہو سکتا ہے قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے یہ کیا ہے فتنہ ہے فتنہ ازمیش کو کہتے ہیں تو میں پناہ مانگتا ہوں موت کے فتنے سے یعنی کہ قبر میں جاؤں سوال ہوں تو اے اللہ مجھے ہمت دینا ساب قدم رکھنا تاکہ میں درست جواب دے سکوں اور زندگی کے فتنوں سے بچنے کے لیے زندگی میں فتنے بے شمار عورتیں فتنا ہیں مال فتنا ہے اولاد فتنا ہے یعنی کہ اولاد نعمت بھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں انہیں نمادی بنا رہے ہیں توحید سکھا رہے ہیں اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں تو یہ اولاد نعمت اور اگر آپ انہیں شرک پہ لگا رہے ہیں گنہوں پہ لگا رہے ہیں سود پہ لگا رہے ہیں ایسے اداروں میں بیچ رہے ہیں یہاں بدکاری ہوتی ہے جہاں پہ بچے بے حیائی سیکھتے ہیں تو پھر یہ اولاد آپ کے لیے عذاب بن جائے گی تو اس لیے اعود بک محیہ علمات اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے تو بڑی عظیم الشان دعا ہے یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب ما یعلم الرجل من الدعاء اذا اسلم یہ باب اس دعا کے بارے میں ہے جو آدمی کو سکھائی جائے گی جب وہ مسلمان ہو جائے یعنی کہ اس باب میں وہ دعا بیان کی جائے گی جو اس مسلمان کو سکھانی چاہیے جو ابھی بھی مسلمان ہوا ہے حدیث نمبر نو سو نائن سکس فائیو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام مسلم ان ابی مالک نیل اسجائی ابی ہی روایت ابو مالک اسجائی سے اور ان کا نام کیا ہے سعد بن تارق بن اشیم سعد بن تارق بن تارک بن اشیم اشجعی الکوفی تو یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ تارق سے یعنی کہ ابو مالک کون ہیں سعد بن تارق اور وہ روایت کر لیں اپنے باپ سے تو باپ کون ہوا تارق تارق بن اشیم الاشجعی قال وہ کہتے ہیں کان رد الادا اسلم المہنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کو آدمی مسلمان ہو جاتا تو نبی علی اللہۃسلام اسے نماز کی تعلیم دیتے جب کو آدمی مسلمان ہو جاتا تو نبی علیہ السّلہ اسلام اسے, اسے نماز کی تعلیم دیتے یعنی کہ مسلمان ہونے کے فوراً بعد کیا سکھایا جا رہا ہے نماز سکھائی جا رہی ہے اندازہ کیجیے نماز کی اہمیت کا ادھر کلمہ پڑا اور ادھر نماز کی تعلیم شروع ہو گئی نماز کی تعلیم دینے کے بعد آپ کیا کرتے سم مو پھر اس کو حکم دیتے کس کو مسلمان اس نئے مسلمان ہونے والے کو کیا حکم دیتے ایند و ابہا اولا الکلیمات کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے وہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ کیا کرے دعا کرے الفاظ کیا ہیں اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وافنی اے اللہ مجھے بخش دے یعنی کہ میرے گناہ بخش دے صغیرہ بھی کبیرہ بھی دونوں اس میں آ اے اللہ مجھے بخش دے ورحمنی اور میرے اوپر رحمت فرما میرے اوپر دنیا میں بھی رحم فرمانا اور آخرت کے دن بھی میرے اوپر رحم فرمانا رحمت اللہ کی پہلے بھی ہو رہی ہے اس لیے ہم زندہ پھر رہے ہیں لیکن مزید رحمت کیا اللہ تو اے اللہ مجھے بخش دے ورحمنی اور میرے اوپر رحم فرما واہ دنی اور مجھے ہدایت دے کس چیز کی ہدایت مسلمان تو ہو گیا تو مسلمان ہو جانے سے ساری ہدایت نہیں مل جاتی مسلمان آپ ہو گئے توحید کی آپ کو سمجھ آ گئی اب نماز کی ہدایت روزوں کے بارے میں ہدایت حج کیسے کرنا اس کے بارے میں ہدایت عمرہ کیسے کرنا ہدایت زکوۃ کیسے ادا کرنی ہدایت بندوں کے حقوق کیا ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں بیگم کے حقوق کیا ہے پڑوسی ان تمام امور میں ہم ہدایت کے محتاج ہیں اسی لیے ہر مسلمان ہر نماز کے حرکت میں کیا کہتا ہے اہ دن المستقیم مستقیم یا اللہ مجھے اسراط مستکیم کی ہدایت دینا اب اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جن امور کے بارے میں میرے پاس روشنی نہیں ہے معلومات نہیں ہے یا اللہ مجھے وہ معلومات دے ان امور میں مجھے جہالت سے نکال اور دوسرے نمبر پہ اس دعا کا مطلب ہوگا کہ جو ہدایت تو مجھے دے چکا ہے اس پہ مجھے پکا رکھ میں کہیں پھسل نہ جاؤں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں تو وحدنی اور مجھے ہدایت دے وافنی اور مجھے کیا دے آفیت دے آفیت کس چیز سے ہر شر سے ان یعنی کہ مجھے ہر شر سے محفوظ رکھنا بیماریوں سے آفیت اور قتل و غارت سے آفیت سے آفیت ہر لحاظ سے عافیت دے ورزقنی اور اور اللہ مجھے رزق دے وسیع رزق حلال قسم کا رزق تو یہ پانچ الفاظ آپ سکھاتے تھے کہ اللہ مغفلی لی ہمنی وہ دنی و زادہ فی روایت اور ایک روایت میں اضافہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا سکھاتے پھر کیا کہتے فعین نہا اولا تجمہ کا دنیا کا وہ تک کہ یہ الفاظ تمہاری لیے دنیا بھی جمع کر دیں گے اور آخرت بھی جمع کر دیں گے جب تم یہ پانچ دعائیں کر لو گے یہ پانچ دعائیں اللہ سے قبول کروا لو گے تو تمہیں ساری دنیا کی خیر بھی مل گئی آخرت کی بھی ساری خیر مل گئی تجمہ فعن تجمہ کا دنیا کا آخر تک یہ الفاظ تمہارے لیے تمہاری دنیا بھی جمع کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی جمع کر دیں گے دنیا آخرت کی ساری خیر تمہیں مل جائے گی اگر یہ پانچ الفاظ تم نے کہے اور اللہ نے قبول کر لیے اس کے بعد باب نمبر تیرہ باب الدعاء عند دیا کا مرغ کے چیخنے کے موقع پہ دعا کرنا جب مرغ چیخے تو اس موقع پہ کیا کرنا دعا کرنا حدیث نمبر نو سو چھیاسٹھ نائن سکس سکس قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی ہو رضی اللہ ان ان نبی, اللہ کا اللہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتم سمیر تم سیاحت اللہ من فضلی نبی علی سب سامنے ہم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ تعالی سے اللہ کا فضل مانگو اللہ سے کیا مانگو اللہ کا فضل مانگوت ملکن کیونکہ ان مرغوں نے کس کو دیکھا ہے فرشتہ دیکھا ہے دیا کا اصل میں جمع ہے کیا ہے جمع مرغے یعنی کہ جب تم مرغوں کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو کیونکہ انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے اور فرشتے کا آنا خیر کی ہے فرشتے کا آنا کیا ہے خیر کی ہے تو اس موقع پہ آپ اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ اپنا فضل فرما اچھا غور کیجئے کہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ فرشتے آئے ہیں تبھی ہی یہ مرغے چیخ رہے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم ان فرشتوں کو پکارنا شروع کر دو ان سے دعائیں کرو یہ تمہاری عادت پوری کر دیں گے اللہ، پھر, بھی اللہ. پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے جبکہ لوگ آج ہمیں بار بار کن کی طرف لے جا رہے ہیں قبر والوں کی طرف کہ ان سے مانگو ان سے دعائیں کرو یہ مشکل خوش ہیں یہ حاجت روایے یہ غوث عظم ہیں ہم تو اللہ کا فضل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید پہ مرتے دم تک قم و دہم رکھے تو فرمایا جب تم مرغوں کے چیخنے کی بات سنو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو انہارت ملکن کیونکہ انہوں نے کس کو دیکھا ہے کسی رشتے کو دیکھا ہے اور ابو دعو شریف کی حدیث ہے پانچ ہزار ایک سو ایک اس کو شیخ البانی رحیم اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس میں آتا ہے کہ مرغے کو برا بلا نہ کہو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے مرغے جو ہیں یہ کب چیختے ہیں فدر کی زان سے پہلے اور اس کے بعد یہ چیخ چیخ کر آپ کو نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو فرمایا یہ تمہارا محسن ہے مرغا تمہارا کیا ہے موسن ہے تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ مرغا نماز کے لیے اٹھاتا ہے اس کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو جو باپ نماز کے لیے اٹھائے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ درست نہیں ہے جو خامن نماز کے لیے اٹھائے اس کو آگے سے تنگ کرنا یہ کسی بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے اور پھر وہ علماء جو آپ کو خیر کی دعوت دیں برائی سے روکیں توحید کی طرف بلائیں ان کو برا بلا کہنا مناسب نہیں, نہیں, نہیں ہے ویدا سمے تم نہیں کل ہی مار فتح و دن شیقان فن آ اور جب تم سنو گدے کی آواز کس کی آواز گدے, گدے کی, کی. تو اللہ تعالی کی پناہ مانگو کس سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے فن نہ شیطان کیونکہ اس گدے نے کس کو دیکھا ہے شیطان کو اس گدے نے کسی شیطان کو دیکھا ہے اسی لیے یہ چیخ رہا ہے تو اس موقع پہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی کس سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے اور یہاں پہ ایک اور ادیث ذکر کرنا چاہوں گا جس کو امام بدعود اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں نمبر ہے اس کا پانچ ہزار تین اور شیخ المانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس میں کیا آتا ہے ادا سمع تم نبا حل قلعہ بھی ون کل حمری بلِ فتعود بلّہ ف ان ہن یری نما ترون کہ جب تم کتوں کے بونکنے کی وا سنو اور گدے کے گدے کی وا سنو رات کے وقت رات کے وقت کتے کے بھونکنے کی آواز اور گدے کی آواز سنو تو فرمایا اللہ تعالی سے پناہ مانگو کیونکہ یہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کو تم نہیں دیکھ رہے اور ہماری حدیث میں وداعت آ کس کو دیکھ رہے ہیں شیطان کو تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اس حدیث سے اب خلاصہ اس حدیث کا ہمارے اس باب سے کیا تعلق ہے کہ جب مرغ بولیں تو اس موقع پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نے فرمایا ہے کہ جب مرغ چیخے تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو یعنی کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس موقع پہ باب نمبر چودہ باب فضل الدعاء المسلمین اب غریبی مسلمانوں کے لیے ان کی عدم جودگی میں دعا کرنے کی فضیلت کہ جب آپ مسلمانوں کے لیے ان کی عدم جودگی میں دعا کریں تو اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مقام ہے حدیث نائن سکس سیون میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام مسلم ہیں ان ابی دردا قال روایت ہے سے ابو دردا سے مشہور و معروف صحابی ہیں لیکن ان کا نام کیا ہے ابو دردا تو ان کی کنیت تو تو ان کا نام کیا ہے ویمر کیا ہے ویمر ویمر بن زید بن عبداللہ بن قیس انصاری اور چونکہ یہ شام میں رہتے رہے ہیں بعد میں تو ان کو شامی بھی کہا جاتا ہے تو ابو دردا سرویت ہے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا من عبد مسلم ید اول عقیح بظاہر الغیب اللہ قالملک قال والا کبھی متل کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے بائی کے لیے اس کی عدم جدگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے والا کبھی مثل اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو پھر ترجمہ کر دوں ایک دفعہ کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے بائی کے لیے اس کی عدم جدگی میں دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو کیا پتا چلا کہ جب کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے جو فرشتہ آپ پہ مقرر کیا گیا ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے تو فرشتہ کہے گا یا اس کو بھی شفا دے آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں مسلمان بھائی کو توحید دے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یا اس کو بھی توحید دے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو رزق حلال دے فرشہ آپ کے لیے دعا کرے گا یا اللہ اس کو بھی رزق حلال دے معصوم فرشہ آپ کے لیے دعا کرے گا اسی لیے امام نبوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب کوئی دعا کرنا ہوتی تھی اپنے لیے تو وہ دعا پہلے کسی اور مسلمان کے لیے کرتے یعنی کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے, کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے بھائی سے مراد کیا ہے مسلمان بھائی مسلمان اسلام بھائی. کے لحاظ سے بھائی تو مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں اور اے, مسلم شریف کی ایک اور ویعت میں وضاحت آئی ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے جو انسان پہ مقرر ہوتا ہے آمین والا کبھی متھل پہلے وہ کیا کہتا ہے آمین, آمین. یعنی کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے فرشدہ کہتا ہے آمین یا اللہ اس کی دعا قبول کر اور پھر کہتا ہے والا کبھی مثل اور تمہیں بھی ایسا ہی ملے یعنی کہ جو خیر کی چیز آپ کے لیے خیر ہوگی وہ فرشتہ آپ کے لیے مانگے گا یعنی کہ کوئی یہ پریشان نہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس دعا کی مجھے ضرورت نہ ہو نہیں فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرے گا جس میں آپ کے لیے کیا ہوگی خیر ہوگی اس کے بعد تو جب آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے کتنے فائدے ہوئے ایک یہ کہ دعا عبادت ہے جب آپ نے کسی اور کے لیے دعا کی تو آپ کے لیے عبادت لکھ دی گئی دوسرے نمبر پہ فرشتے نے آپ کے لیے دعا کر دی اور آمین بھی کہہ دیا چلیں جی اس کے بعد باب نمبر پندرہ باب من دعا صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب اس میں باپ میں کیا ہے کہ آپ علی سات اسلام کی چند اور دعائیں اس باپ کے نیچے آپ کی چند اور دعائیں ذکر کی جائیں گی جو آپ کیا کرتے تھے حدیث نمبر 968 968 میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم ہرئی رتقال روایت جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب ابو ہریرا کا نام کیا ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے لیکن جو مشہور ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا عبد الرحمن مم. تو ابو رحرا کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللّہ اسلحلی دینی اللہ ہوا عصمت و و اسلح علی دنیا اللتی فیحا معاشی و اسلحلی آخرتی اللہیفی ہا معادی وجا حیات کلی خیر وجا مئو تراحت اے اللہ اللہ علی دینی اے اللہ میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے کون سا دین اللہ ہوا عصمت عمری میرا وہ دین جو میرے تمام معاملات کی حفاظت کرنے والا ہے جو میرے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے یعنی کہ اگر میرا دین ٹھیک نہ ہوا تو میرے دیگر معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے یہ الفاظ دھیان سے سب کو سمجھ لینے چاہیے کہ اگر دین ٹھیک نہیں تو آپ کے دیگر معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے کامیاب انسان آپ تب ہیں جب آپ کا دین ٹھیک ہو گیا تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علی سات اسلام ا اللہ میرا دین ٹھیک کر دے وہ دین جو میرے تمام امور کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے یعنی کہ میری, میری آخر بنے گی میرے دین سے میری دنیا بھی ٹھیک ہوگی تو میرے دین سے وہ اسلح علی دنیا یا الطی فی ہا اور میری دنیا ٹھیک کر دے جس میں میری معاش ہے جس میں میرا گزران ہے میری زندگی میرا گزر کس کے ذریعے ہوگا اس دنیا کے ذریعے ہوگا یا اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کرے میری دنیا بھی سنوار دے وہ اسلح علی آخرتی اللہی فی ہا معادی اللہ میری آخر ٹھیک کر دے آخرت جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے جو میرا حقیقی ٹھکانا ہے تو یا اللہ میرے آخرت بھی ٹھیک کر دے جس میں میں نے لوٹ کر جانا ہے وجال حیات زیادت تنلی فی کل خیر یا اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا دے یعنی کہ جو میں زندہ ہوں ایک دن دو دن ایک سال دو سال یا اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے خیر میں اضافہ کا سبب بن جائے میں جو زندہ ہوں تو اس زندگی کی وجہ سے میری خیر میں اضافہ ہو شر میں اضافہ نہ ہو خیر میں اضافہ ہو میری تلاوت اور بڑھ جائے میری نمازیں اور بڑھ جائیں میرا ذکر اور بڑھ جائے اور نیکی کے دیگر میرے کام اور بڑھ جائیں وجا منک شر اور موت ہر شر سے ہر شر سے بچنے کے لیے میرے لیے راحت کا سبب بنا دے یعنی کہ یا اللہ اگر یہ ہو کہ میں زندہ ہوں اور اس میں شرک مارا رہا ہوں برائیوں میں اضافہ کر رہا ہوں میرے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو یا اللہ پھر مجھے فوت کر کے مجھے راحت دے دے اور ایسی دنیا میں میرے اوپر تکلیفیں آتی ہیں میرے اوپر ظلم ہوتا ہے میں فتنوں کا شکار ہو رہا ہوں تو یا اللہ مجھے موت دے کے راحت دے دے مجھے تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو نائن سکس نائن میم اس حدیث کو لویات کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان عبد ابن مسعود روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود الہد سے جو بعد میں کوفی ہو گئے تھے شروع میں کہاں گئے تھے مکہ کے پھر عجت کر کے کہاں آئے مدینہ میں پھر جناب عمر فروغ نے ان کو بھیج دیا تھا تعلیم کے لیے قرآن سکھانے کے لیے کہاں کوفہ میں پھر کوفہ میں رہتے رہے تو جناب عبداللہ بن مسود سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکان یقول کہ آپ کہا کرتے تھے اللہ عںّی اسلقل ہدا و والعفاف ولافا کتن کتنی شاندار دعائیں ہیں نبی علی سات اسلام کی اور لوگ یہ شاندار دعائیں چھوڑ کر آج کل کے ان پیروں سے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو صحیح معنوں میں اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو کیا دعا اللہ انی میں تو اس سے ہدایت مانگتا ہوں ہدایت کا سوال کرتا ہوں دیکھ لیں ہدایت کی کتنی اہمیت ہے مسلمان ہونے کے باوجود بار بار اللہ سے کیا سوال ہو رہا ہے یا اللہ ہدایت دے دے سراطِ مستقیم پہ لگا دے توحید پہ لگا دے درست نماز پڑھنے پہ لگا دے درست وضو کرنے پہ لگا دے درست حد کرنے کی توفیق دے ہدایت ایک ایک لمحے میں ہدایت کے ہیں اللہ انی اسلک الہدا اللہ میں تو اسے ہدایت کا سوال کرتا ہوں وطقا اور کس کا تقوے کا پرہیزگاری کا تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو جائے اللہ وہ خوف جس کے نتیجے میں میں تیرا ہر آرڈر فوری طور پہ مان لوں اور تیرے ہر ممنوع کام سے دور رہوں یہ ہے تقوا وہ تقوا جو مجھے بچا رہے کس سے برائیوں سے ممنوع کاموں کے قریب جانے سے حرام کاموں کے قریب جانے سے اور وہ تقوا جو مجھے ہر واجب پہ عمل کرنے کی توفیق دے ولافافا اور یا اللہ میں کیا مانگتا ہوں پاک دامنی کیا مانگتا ہوں میں پاک دامنی مانگتا ہوں یعنی کہ یا اللہ گناہوں سے بھی مجھے پاک رکھنا اور اس بات سے بھی پاک رکھنا کہ میں لوگوں سے سوال کروں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں تو اے اللہ میں تو سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں والغنا اور یا تو اس سے اس سے مانگتا ہوں دل کا غنا مانگتا ہوں دل میرا غنی ہو جائے کیا ہو جائے غنی دل جو دل کے لحاظ سے غنی ہوگا وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا اور جس کا دل بھوکا ہوگا اس میں تما ہوگی وہ ہر طرح کا مال رکھنے کے باوجود لوگوں سے مانگتا پھرے گا اور لوگوں کا محتاج بن کر رہے گا تو یا اللہ میں تو سے کیا سوال کرتا ہوں ولغنا دل کا غنا مانگتا ہوں دل کا استغنا مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کا محتاج نہ رہوں لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھوں تو یہ بھی آپ کی دعا میں سے ایک عظیم الشان دعا ہے جس میں چار چیزوں کا سوال کیا گیا ہے اور ہر سوال اپنی جگہ پہ بہت ہی شاندار ہے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو ستر نائن سیون زیرو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان عبداللہ اللہ ابن عمر روایت ہے جنابی عبداللہ بن عمر ردی اللّہ عنہما سے وہ بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی جناب عمر کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ قال وہ کہتے ہیں کان دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کون سی اللّہ ان ادبن زبال نعمت و تحّافیتق و فجاعت نقمتق و جمی ثقاطق اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کسی سے بچنے کے لیے من زوالی نعمت تیری نعمت کے چھن جانے سے بچنے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ اللہ تیری نعمتیں جو میرے پاس موجود ہیں وہ چھن جائیں تم مجھ سے واپس لے لے یا اللہ یہ میں نہیں چاہتا یا اللہ ان نعمتوں کے چھن جانے سے ان کے ختم ہو جانے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے اس بات سے بچا کہ میری نعمتیں ختم ہو جائیں جو ت نے نعمتیں دی ہیں میرے پاس برقرار رہیں و تحلیت اور تیری آفیت ہٹ جانے سے تیری عافیت پلٹ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی کہ میں نہیں چاہتا یہ غالت کہ جو عافیت تو نے مجھے دے رکھی ہے سلامت رکھا ہوا ہے کس سے شرک سے سلامت رکھا ہوا ہے کس سے بدعات سے سلامت رکھا کس سے بیماریوں سے سلامت رکھا ہے کس سے سود سے چوری سے ڈاکے سے یا اللہ تم نے ہر لحاظ سے مجھے عافیت دے رکھی ہے کہیں یہ عافیت تبدیل نہ ہو جائے کس میں توحید کہیں شرک سے تبدیل نہ ہو جائے صحت کہیں بیماری میں تبدیل نہ ہو جائے یا اللہ اس تبدیلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وفوجا تقمت اور تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں اچانک پکڑ لیا جاؤں مجھے توبہ کا موقع نہ ملے تو یا میں اس سے بچنے کے لیے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں فجاہ اچانک نقمہ انتقام تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو سے پناہ مانگتا ہوں وہ جمیثق اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کئی لوگوں سے کئی چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کئی ایک پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے جن سے تو محبت کرتا ہے اور دوسری جانب یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے غضب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ مجھے ان میں شامل نہ فرمانا جن پہ تیرا غضب نہ ہو جن پہ تو ناراض ہو جائے جس پہ اللہ ناراض ہو گیا اس کے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تو یہاں پہ بھی کتنی چیزیں مانگی گئی ہیں چار چیزیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے بچنے کے لیے اور تیری آفیت کے تبدیل ہو جانے سے بچنے کے لیے اور تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے بچنے کے لیے اور تیری کسی طرح کی بھی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد باب نمبر سولہ باب فغل السلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی فضیرت حدیث نمبر نو سو اکہتر نائن سیون ون میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں امام مسلم عن ابھی ہو رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جناب سے ویت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پہ ایک بار صلات بھیجے گا کون کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جو میرے پہ ایک بار صلات بھیجے گا ایک دفعہ سلاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ صلات کریں گے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس بار سلاد کریں گے سلاد کیا چیز ہے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے سلاد کے کئی ایک معنی ہیں یہاں پہ کون سا معنی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ہے کہ ان اللہ و علی النبی اللہ بھی نبی علیہ السلام پہ سلاد کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی آپ پہ سلاد کرتے ہیں اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم مومنو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی سلاد کرتا ہے تو یہ سلاد کا کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے سلاد کا ایک معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ رحمت نادر فرماتا ہے اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے شان میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر خیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا میں کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مصیبتیں آنے پہ صبر کریں اور یہ پڑھیں انہ و سلوات ایسے لوگوں پہ رب کی طرف سے رحمتیں بھی نادل ہوتی ہیں اور صلوات بھی اور کیا صلوات اور رحمتیں اس کا مطلب ہے رحمت اور چیز ہے صلوات اور چیز ہے تو یہ ایت اور دیگر دلیل کی بنیاد پہ امام ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ آپ سلاد کا معنی رحمت نہ کریں دوسرا معنی کیا کریں کہ اللہ ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے پاس اللہ تعالی شان بلند کرتا ہے درجات بلند کرتا ہے مقام بڑھاتا ہے تو اللہ علی محمد یعنی کہ اللہ تعالی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرتا ہے مقام کو بڑھاتا ہے اور آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے ہاں کرتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کر اللہ مسلی علیہ محمد اے اللہ تو ایسا کر یہ ہم درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالی نبی علی صد اسلام پہ سلاد کرتے ہیں کیا معنی اللہ تعالی آپ کی شان میں اضافہ کرتے ہیں مقام اضافہ کرتے ہیں اور آپ کا ذکر خیر اللہ تعالی کن میں کرتے ہیں مخلف فرشتوں میں اور جب فرشتے سلاد کرتے ہیں کیا مطلب ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محمد علی صلاحت وسلام پہ صلاح فرما جن ان, ان کی شان میں اضافہ فرما ان کا ذکر خیر کر اور ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم بھی وہی مطلب ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما اور آپ کا ذکر خیر فرما آپ کی آپ کی عمدہ خسال ذکر فرما کن کے ہاں فرشتوں کے ہاں تو اب دیکھیے جناب ابو رحرا رہ سر ویت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا منصل علیہ واحدہ جو ایک بار مجھ پہ درود پڑے گا ایک دفعہ مجھ پہ سلاد کرے گا صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس پہ دس بار سلاد کریں گے آپ ایک بار نبی علی سات و اسلام پہ درود پڑیں اللہ تعالیٰ دس بار آپ کا ذکر خیر مقرر رشتوں میں کریں گے اور خوش نصیب ہے وہ جس کا اللہ ذکر خیر کرے اور نسائی شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نبی علیہ السلام پہ اثرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ دس بار آپ پہ اثرات کریں گے اور آپ کے دس گناہ دس غلطیاں مٹا دی جائیں گی اور دس درجے بلند کر دیے جائیں گے یہ نسائی شریف کی حدیث ہے جس کو شیخ المانی نے صحیح قرار دیا ہے تو درود پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں آپ پہ درود پڑھنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن کوشش کریں کہ آپ کون سا پڑھیں جو درود ثابت ہے جو نبی علیہ سد اسلام نے بتایا جو صحابہ اکرام نے پڑھا درود ابراہیمی ہمارے کئی مسلمان وہ درود پڑھتے ہیں جو بہت بعد میں آنے والے لوگوں نے بنائے ہیں اور عام طور پہ ایسے بنائے گئے درود میں غلطیاں ہوتی ہیں عقیدے کے لحاظ سے شرکی الفاظ ہوتے ہیں آپ درود تاج کو لے لیں اس میں کئی شرکے الفاظ ہیں تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ان عجیب و غریب ناموں والے درودوں کی طرف جائیں آپ وہ درود پڑھیں جو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے سکھایا ہے اور جس میں کسی قسم کی غلطی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے جیسے آپ افضل ہیں ایسے آپ کا سکھایا ہوا درود بھی افضل ہے اس کے بعد ان اس کے ساتھ ہی ہماری فصل ثانی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد فصل ثالث کا آغاز ہوگا تو اس لیے فصل سالس کا آغاز انشاءاللہ اندہ درس میں کریں گے اور آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ کافی سالے ایسے احباب ہیں جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور ان کے وقت میں برکتیں ڈالے ان کے رزق میں برکتیں ڈالے ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے جن کے پاس جاب نہیں ہے ملازمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ملازمت دے رزق حلال دے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور مسلمان جو مقروض ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنا قرضہ اتار سکیں اور جن کی دیگر پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے اور انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی جہاں پہ بھی ہیں مدد فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک فرمائے توحید و سنت پہ کتاب و سنت پہ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ دے و آخرداوانہ الحمد اللہ رب العالمین